اس نے یعنی ایک وجہ یہ بھی تھی حالانکہ وہ جاہل بدماش لعین یہ نہ سمجھ پایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو حکم ہے سرجائے تعظیمی کا حضرت عدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت ہرگیز نہیں تھا سر تعظیم ہی تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا معاذ اللہ یعنی سامنے کھڑے ہونے سے مراد اللہ تبارک کے حکم کے مقابل آ گیا تو یہ سب بدماش لعین ملعون لوگ اسی شیطان کے مقلد و پیروکار ہیں اور اپنے مطلب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ دراصل توحید تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا فرمودہ توحید کے عاملین انبیاء کرام ہے صحابہ کرام ہیں اولیاء عظام ہیں ٹھیک ہے باقی جو شیطان کے پیرو ہیں وہ یقیناً شیطان کے پیچھے ہیں وہ آج بھی اپنے آپ کو توحیدی سمجھتے ہیں آج بھی اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں ارے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرنے والا برباد ہو یقیناً وہ برباد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیوقوف انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ انبیاء کرام علیم اسلاد والسلام کی خود کو مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کر کے شیطان کا پیروکار ثابت کر رہا ہے وہ شیطان کی تقلید کر رہا ہے شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے ماہرین تو دراصل وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کی عزت کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور تھوڑا زیرو ہوا تو اس کے عاملین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالی کی منشاہ یہی ہے کہ اس کے نبیوں کی تعظیم کی جائے اور اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال فرشتوں کا سجدہ کروانا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا یقینا آج سجدہ تعظیمی حرام ہے ناجائز ہے اور علماء اہل سنت و جماعت بارہا اس کا اظہار اور اعلان فرما چکے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں مستقل الحمد جاہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کو عزت دینا ان کی تعظیم کرنا یہ معاذ اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں خلل انداز ہونے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اگر ماشاءاللہ اللہ آپ کی تو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے میں میں بہت نزدیک کر کے آپ سے بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی باتیں پڑھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کمنٹس دے رہے ہیں یا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو خیر جی آوازیں سنت نے پوچھا طالبان کا مطلب کیا ہے تو بھیا آپ جو ہے وہ اصل مطلب پہ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے طالبان کے اصل مطلب پہ بھی بات کر لیں گے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ شراب کی بوتل پہ سرکہ لکھتے ہیں تو وہ سرکہ نہیں ہو جائے گی اگر کوئی جاہل خود کو علامت الدہ کہنا شروع کر دے تو یقیناً عالم نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی بے وقوف انسان خود کو فلسفی سمجھنے لگے یا فلسفی کہنے لگے تو وہ فلسفی ہرگز نہیں ہو جائے گا تو ایسے ہی اگر چند بدماش لوگ فرقہ پرست خود کو توحید کے دعوے دار کہنے والے چند فرقہ پرست افراد اگر خود کو طالبان کہتے ہیں تو طالبان علم یقیناً نہیں ہے وہ طالبان دہشت ضرور ہو سکتے ہیں طالبان شر ضرور ہو سکتے ہیں طالبان شیطان یا طالبان رضائے شیطان یا طالبان خب شیطان ضرور ہو سکتے ہیں یا طالبان مال ضرور ہو سکتے ہیں یا طالبان امریکہ ضرور ہو سکتے ہیں یا طالبان دشمنان اسلام ضرور ہو سکتے ہیں وہ ہرگز طالبان اسلام و طالبان تعلیم اسلام نہیں ہو سکتے تعلیم اسلام کا تقاضہ جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے ٹھیک ہے جناب تو باقی اس پر عمران بھائی آپ چاہیں گے تو گفتگو کو مزید فرمائیں گے انشاءاللہ اب ہم درس کی طرف آتے ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم آج کتاب العلم ہے کیا کتاب ایمان جی کتاب ایمان تو میرے دوست ہم بہت پہلے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم کتاب العلم بھی ختم کر لیں گے اگر ہمارا درس مستقل آج ہوا تھوڑی مطلب دیر تک یعنی لگ بھگ گھنٹہ بھی ہم نے پڑھا انشاءاللہ تو ہم آج کتاب العلم کا سبق مکمل کر لیں گے اور کل پھر ہم اللہ نے چاہا تو کتاب الفضو کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب نے اپنے ہنڈریز کیے جزاک اللہ خیرن کفیرن دائیما ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آل کا و اصحاب کا یا حبیب اللہ دعا پر لیجئے اللہم اختاہ علینا حتمتک وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ یاد الجلال والکرام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصُحَابِكَ یا نور الله کتاب العلم سے درداری ہے بخاری شریف ہمارے درمیان موجود ہے باب السؤال وَالْفُتِيَا عِنْدَ رَمِلْ جِمَار شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھی کیا سوال کیا جا سکتا ہے اس کا باب ہے رواج سنیے صلی اللہ علیہ وسلم عند وهو حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمرہ کے پاس ہیں اور آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں صحابہ کے نام آپ سے سوالات دریافت کر رہے ہیں آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں فقال رجل ایک صاحب کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نحرت قبل ان میں نے رمی کرنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا ہے قربانی کر لی ہے کیا کروں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ نے فیصلہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ارمی والا آپ اب رمی کر لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اقلا آخر ایک صحاب اور آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق قبل انحرا. میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا ہے بال مڈو لیے ہیں بول سرکار نے فرمایا ان ہر حر ولا ہراچا آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شار اسلام ہیں جو چاہے جائز ٹھہرا دیں جو چا... چاہے حرام کر دیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو ترتیب واجب قرار دی گئی ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیے آپ نے فرمایا کہ اب آپ جانور ذبح کر لیجیے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے تو یہ خود عبداللہ بن آبر بیان کرتے ہیں کہ فما سیلا ان شعیب خدیمہ والا اخرا سرکار صلی تعالی علیہ وسلم سے جو بھی چیز کے بارے میں پوچھا گیا جس بھی شے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسے پہلے کر لیا کہ بعد میں کر لیا کہ کب کر لیا کہ جب کر لیا تو سرکار نے اللہ قوض ہمیشہ یہی جواب دیا افعال والا ہرا کوئی مسئلہ نہیں اب کر لو رہ گیا تو اب کر لو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زندے کر بھیجا ہے آپ شار اسلام ہے آپ حلال و حرام کرنے والے ہیں واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم جی جناب اب اگلا باب ہے بابو قول اللہ تعالیٰ زوجل وما من العلم اللہ باب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ کم ہے اے لوگوں تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے وہ کم ہے تو میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن کے بجائے مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں آپ حضرات کا ساتھ درکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک آئے بیان فرمائی گئی ہے اس میں وہ میں اونٹی تھی میرا علم کلیلہ اور تمہیں اے لوگوں جو بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بہت کم ہے تو یہ پوری آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے آیت مبارکہ اس طرح ہے وہ یس القانوحی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ یہودی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کل آپ فرما دیجیے اور روح امر روح تو میرے رب کے امر سے ہے وما تو من کلیلہ اور تمہیں بہت تھوڑی باتیں بتائی گئی ہیں یہ امام ابو منصور ماتورحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اسی آیت جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنا اس کی تفسیر میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ سے اس معروف روح کے بارے میں پوچھا تھا جس کے سبب سے بدن میں حیات ہوتی ہے اگر وہ اگر وہ روح نکال لی جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی نہیں دیا ان کو اور اس روح کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مفوز فرمایا تفویض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملا وہ سنا دیا امام ابو جعفر جریر طبری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ مدینے کے کھیت میں تھا آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جس سے آپ ٹیک لگا دیتے آ بھی رہی ہے آپ مزید سنیں گے بھی انشاءاللہ شاء بخاری شریف میں بھی آ رہی ہے آپ کے پاس سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرا ان میں سے بعض نے کہا جو ساتھی تھے یہودی ان سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھیے تو بازنے کا سوال مت کرو ان سے کہیں ایسا نہ ہو یہ وہ جواب دے دیں جن تمہیں میں ناگوار گزرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بھی پیچھے کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے آپ سے پھر روح کے بارے میں پوچھی لیا کہ روح ہے کیا تو یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے میں نے غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سرکار پر وہی کا نزول ہو رہا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑی وہ یس القرانی روح جناب uhm <Tower> تو خیر یہ روایت سنتے ہیں اسی طرح کی ہے یہ میں نے آپ کو جرید, تفسیر جرید کی سنائی تھی تفسیر ابن جرید اب میں آپ کو سناتا ہوں بخاری شریف کی روایت جو اس بات کے تحت ہے حدثنا عبد الواحد الحد البراہیم شیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن وسود کہ میں سرکار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے خیرب کہتے ہیں کھنڈرات کو سرکار کے ساتھ مدینے کی جو باہری حصہ ہے کھنڈرات والا حصہ ہے اس طرف سے گزر رہے تھے ہم لوگ اور سرکار صلاحیت ایک لگائے ہوئے تھے اپنی لاٹھی پر جو آپ کے پاس آسا شریف تھا جو آسا مبارک تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ اس کے سہارے سے یا یوں کہہ کہ اس کو بھی استعمال فرما رہے تھے نفرم من الیہود، وہاں سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرا اور فکالہ باراد لباس باز نے باد سے کہا تلوہ عن الروح ان سے روح کے بارے میں پوچھئے تو وکالہ باد لاتا سلوہ نے کا مت پوچھیے لا یزیو یہ تک راہو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وہ بات کہیں جو آپ کو اچھی نہ لگے تو فقال بعد بعض نے کہا نہو, ہم ضرور ضرور پوچھیں گے ان سے فقوم اور ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا القاسم مر رو رو کیا ہے پسکتا سرکار خاموش رہے فخل تین نہ ہوں یو فقوم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود مسود کے سرکار پر وہی نازل ہونے لگی میں وہاں سے کھڑا ہو گیا اور فلم منجلا انہو جب یہ نزول بحی کی کیفیت کی دور ہوئی فقول سرکار نے احساس فرمایا وہی آیا تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی دوبارہ سہ بارہ پڑھ دیتا ہوں الوہی کل روح امر میں کلیلہ ٹھیک ہے جناب تو اب بس بہت مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روح کے بارے میں نہیں بتایا اور آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں روح کے اطلاقات تین طرح کے ہیں ایک تو حضرت جبریل امین علیہ السلۃ السلام کے لیے روح کا اطلاق کیا گیا جیسے قرآن پاک میں صورت الشعرا میں ہے کہ نزل ابی روح الامین اور قرآن کو روح امین حضرت جبریل لے کر آئے اور روح کا اطلاق کسی طرح قرآن پاک پہ بھی کیا گیا ہے قدالی کا اوہین اللہ کا روحن اور ایسے ہی ہم وہی کرتے ہیں آپ پر روح کی یعنی قرآن کی اور روح کا اطلاع انسانوں پر بھی کیا گیا ہے یا جو انسان کی روح ہوتی ہے اس پر بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے یوم روح ملائی کا تو سخ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ملائکا اور بنو آدم یعنی میں اور آپ ہم سب صف ب صف کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جناب اب روح سے متعلق علما نے بڑی آباد فرمائی ہیں بڑی گفتگو کی ہے انشاء علم الکلام میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس درس کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی ضرور اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہے منصرا کا بادل اختیار مخافت اہم و بادنا سی انہو فی اشد اشدم اچھا جی جناب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض اختیاری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس لیے چھوڑتا ہے کہ بعض لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ سمجھ پائے اور کوئی بڑی آفت میں گرفتار ہو جائیں اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ کعبے کی تعمیر سے متعلق ہے میں بھی آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا بسم اللہ اور اس سے آپ مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کبھی کوئی عالم کسی حکمت کے تحت اس لیے بھی جواب نہیں دیتا کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا اس جواب کو صحیح طرح سمجھ نہ پائے اور فتنے میں گرفتار ہو جائے لیکن یہ اختیاری معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے فرض معاملات میں یا ذمہ داری والی باتوں میں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا جی تو عالم کا کسی اختیاری چیز کو کسی حکمت کی وجہ سے ترک کر دینا بالکل جائز ہے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کی اثر اثر انو تعمیر کرنا آپ کے لیے جائز تھا لیکن آپ نے حکمت کی وجہ سے ترک کر دیا درود پاک کا نظرانہ پیش کی دی میں آپ کے درمیان آنے والا ہوں السّلام علیکم مفی صاحب ان شاء اللہ آنے والے ہیں بس فون سنی رہے ہیں تو ان شاء اللہ جب بھی واپس آتے ہیں تو ان شاء اللہ درج کرا سے شروع صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اب تو ان شاء ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تو بھائی جو ہے درجے پاس پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ بڑی ہی پیاری جو ہے وہ عبادت ہے یہ سبحان اللہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس بیچتے ہیں سبحان اللہ نبی کی شان تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کیا بات ہے تو اے ایمان والے تم بھی ان پر خوب سلام دے جو سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وسلم صلی اللہ علیہ علی وسلم علی سید علی یا, یا مدنی یا قرشی یا یا حبیبی یا حبیبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب. تو ویسے بھی جو ہے وہ ڈے پارک کی تو بہت ساری روایات ملتی ہیں سبحان اللہ ایک دو چار میں شیئر کرتا ہوں آپ کے سر جی اور جی بہت شکریہ آپ حضرات کا درشریف کی واقعی بہت فضائل ہیں اور آپ دو چار شیئر کرنا چاہ رہے تھے تو ضرور کرنا چاہیے تھی آپ کو میں نے تو اشارہ دیا تھا کہ میں آپ کے درمیان موجود ہو چکا ہوں جزاک اللہ قیرین کثیر عمدہ ابدا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور آپ کے صدقے میں یہ دعائیں میرے لیے بھی قبول فرمایا تو ہم روایت سن رہے تھے کہ کبھی کبھی عالم اختیاری معاملات کو عوام کی وجہ سے عوام کی فہم کی وجہ سے عوام کی فہم کی کمی کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے اور اس ترک کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے جیسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کعبے کی اثر نو تعمیر جائز تھا یہ کام کرنا بالکل جائز تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے پیش نظر اسے, اسے ترک کر دیا کیونکہ وہ جو بعض نو مسلم تھے نئے نئے مسلمان ہوئے وے افراد وہ زمان کفر کے قریب تھے اور ان کے دلوں میں یہ چیز ناگوار ہو سکتی تھی اور وہ اسلام سے جو ہے وہ دور ہو سکتے تھے تو اس حکمت کے پیش نظر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اختیاری فعل کو ترک فرما دیا روایت سن لیجیے حد صنعد اللہ موسیٰ قال کہ آپ کو عائشہ صدیقہ تعالیٰ بہت ساری راز کی باتیں بتاتی ہیں تو فما حد کا فی انہوں نے کابت اللہ کے بارے میں کوئی آپ کو راز کی بات بتائی ہے تو میں نے گزارش کی قالت لی جی انہوں نے مجھے بتایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ حدیث اے عائشہ اگر تمہاری قوم دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتی ابن زبیر ابن زبیر نے کہا کہ شاید الفاظ بھی کفرین ہے کفر کے قریب نہ ہوتی اگر تمہاری قوم ل نقد تمہیں کا میں کعبہ کو منہدم کر کے فجال تلہا بابین اس میں دو دروازے بنا تھا بابن الناس ایک باب سے لوگ اس میں داخل ہوتے وہ بابن یخرجونا اور دوسرا باب وہ بناتا دوسرا دروازہ وہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے دو گیٹ بنا تھا فل ابن زبیر تو بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسا کر لیا تھا انہوں نے یہ بنا لیا تھا جناب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے پیش نظر ایسا کیا اچھا جی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار نے اپنی خواہش کے باوجود کعبے کی استعر نو تعمیر نہیں فرمائی اور حتیم پاک کو کابت المشرفا میں داخل نہیں فرمایا اور اس کے دو دروازے بھی نہیں بنائے اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی کام کرنا درست ہو لیکن اس کام کے کرنے سے زیادہ ضرر کا اندیشہ ہو تو اس کام کو ترک کر دینا چاہیے اور لوگوں کو متنفر ہونے سے بچانا چاہیے اچھا جی خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ کعبے کو منہدم کر کے اسی طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح ابن زبیر نے بنایا تھا کیونکہ ہوا یہ کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو سرکار کی منشا کے مطابق بنا دیا کعبہ لیکن بعد میں حجاز بن یوسف نے منہدم کر دیا اور دوبارہ ویسے ہی بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا تو جب ہارون الرشید صاحب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا امام مالک کی خدمت میں تو امام مالک نے فرمایا کہ جناب آپ کو میں حلفیہ کہہ رہا ہوں بقسم کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایسا مت کریں ورنہ ایسا ہوگا کہ ہر بادشاہے گا اپنی ناموری کے لیے کعبے کو منہدم کرے گا اور استرو بناتا رہے گا کاعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ معذ اللہ مذاق بن کے رہ جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے کابت المشرفہ کی عزت حرمت اور حیبت نکل جائے گی تو آپ نے منع فرما دیا اچھا جی دی. یہ بات آپ کی یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اب آگے چلیں گے بسم اللہ من رحمان بابو اللہ علم جناب باب ہے اس بارے میں کہ کسی ایک قوم کو کسی چیز کے علم کے ساتھ خاص کرنا اور اس خطرے سے دوسروں کو نہ بتانا کہ وہ نہیں سمجھیں گے یعنی جو سمجھدار ہے انہیں بتلا دینا اور جو نہ سمجھ ہے جو نہیں سمجھ پائیں گے جن کی فہموں میں قصور ہے انہیں نہیں بتانا جیسے مثلا ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں اگر کوئی بہت ہی امپورٹینٹ بات ہوتی ہے انہیں بتائی جاتی ہے اور جو بہت ناسمجھ نن بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں بتائی جاتی کہ ظاہر ہے وہ اس بات کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے معنی و محوموم کو بھی غلط سمجھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ آپ سب تو بڑے بڑے بچے ہیں اور پیارے پیارے اتنا بھائی ہیں ماشاءاللہ تو آپ سے تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں یہاں پر الحمد رب العالمی تو آپ بھی آ, ان باتوں کو ان کی عزت و حرمت کو ان کے معانی و مقاہیم کو درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور جو ان کے مطالب ہیں جو مقاہیم ہیں جو ان کے مقاصد ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں کی جائے کہ ایسی کسی بات کے غلط معنی کا ارادہ کر کے اس کو غلط انداز میں لیا جائے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فہم کے پسر کی وجہ سے فہم کی کمی کی وجہ سے فہم کے نقص کی وجہ سے تو اسے دوبارہ تحبارا. یا جتنی بار چاہیں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ, خیرن عبدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو معلوم یہ ہوا اس بات کی وساتق سے کی کوئی مسئلہ اگر خاص ہے تو صرف سمجھدار لوگوں کو بتایا جائے نہ سمجھ لوگوں کو نہ بتایا جائے آپ اگر ہیلے والی باتیں جو زکوۃ کے حوالے سے ہمارے ہوتی ہیں اگر وہ عوام الناس میں کریں گے تو ظاہر ہے وہ مدرسوں سے بدزن ہو جائیں گے ایون مسجد کے انتظامیہ سے بدزن ہو جائیں گے ان کی فہم کے جو ہے وہ ان کی یوں سمجھ لیجیے ان کی ذہن کی سطح سے بہت بلند کرواس ہے, ہے ہم آگے چلیں گے وکالا علی عارفون کتنی بڑی بات کہ حضرت علی نہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی حدیث بیان کیا کرو جنہیں وہ سمجھ لے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقدید کی جائے یعنی تم تو تم ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے تو لوگوں کو وہ بتایا کرو کہ جو لوگوں کی فہم کے مطابق ہو ایسی بات لوگوں سے نہ کرو کہ جو لوگوں کی فہم سے باہر ہو بات سمجھ میں آ گئی ہم آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو کلی مناسا قدر کا یہی معنی ہے ٹھیک ہے جناب تو اب آگے بڑھتے ہیں حدن معروف بن خراب حد ابراہیم قالحدام قال صلی اللہ علیہ علی بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ہے وہ سواری کے پالان پر حضرت معاز بن جبل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے فرمایا یا معاذ بن, بن جبل ام واز بن جبل قال تو کہنے لگے وہ معاذ بن جبل سن کر لبے یا رسول اللہ و سعدی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں اطاعت اور آپ کی فرماورداری کے لیے میں اس سعادت مندی کے لیے موجود ہوں انہوں نے جواباً تین بار اشارہ فرمایا قال تو سرکار فرماتے ہیں ما من احد یشهد الله الا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق من قلبه الا حرمه الله على تو سرکار فرماتے ہیں اے جو بھی شخص اس بات کی گواہی دے دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچائی قلب, کے ساتھ قلب کی سچائی کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ جو کہہ دے گا الا اللہ اللہ علنار تو اللہ تبارک و تعالی اسے آگ پر حرام فرما دے گا نار کو اس پر حرام کر دے گا کال میں نے کہا یا رسول اللہ اے پیارے آقا سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلا اخبیر تب شیرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں لوگوں کو نہیں بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں تو سرکار نے فرمایا کال ایزیل اگر بتا دو گے تو وہ اس پر تکیا کر لیں گے اسی کو صرف سب کچھ سمجھ کے اور باقی عمل چھوڑ دیں گے پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اخبار اب اللہ معاذرت نے اس بات کو اپنے وصال کے وقت بتایا کہ کہیں علم چھپانے کا گناہ انہیں نہ ملے ٹھیک ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بڑی سادہ سی ہے لیکن اس میں بحث بہت زیادہ ہو سکتی ہے بس سمجھانا یہ چاہیں گے کہ جو لوگ مسائل کو یاد رکھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہوں انہیں جو لطیف معنی ہے اور بہت پیارے پیارے اسرار اور رموز ہیں ان پر مطالعہ کر دینا چاہیے اور جن لوگوں میں یہ خصوصیت نہ ہو ان کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان اسرار اور رموز کے جو ہے وہ معاملات کو نہ سمجھتے ہوئے بے سمجھ لوگوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں اس حدیث میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے میں تردد ہو کہ عام لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے اس کے بارے میں اپنے بزرگ سے پوچھ لینا چاہیے کہ بتا دوں کہ چھپا لو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی امیر یا کوئی بزرگ یا کوئی امام یا استاد نام لے کر پکارے تو جواب میں لبیک کہنا چاہیے بڑا اچھا لگتا ہے سنت ہے صحابہ کی اور پھر ماشاء اللہ سبحان اللہ ہم نے یہ تو سن ہی لیا کہ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عظیم ترین بشارت ہے سبحان اللہ آگے چلیے ایسے ہی ایک اور روایت آپ کو پیش کرتے ہیں جسم اللہ حد دس دسنا ان ذکر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے حالت میں ملاقات کی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دھیرایا ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ ابشیر اللہ سا کہ میں کیا لوگوں کو بشارت نہ دے دوں اللہ سرکار نے فرمایا نہیں اتنی اکاف ہو مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر تکیا نہ کر لیں اللہ اکبر کبیر الحمد اللہ, سبحان اللہ رب العالمین بہت پیاری باتیں سنیں گے تو سمجھ پائیں گے اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ذرا غور کیجئے گا اس میں صرف توحید کا ذکر ہے رسالت کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسالت پر ایمان کے بغیر توحید پر ایمان سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اسی لیے لا اللہ کے ساتھ محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ صل علیہ وسلم کا تذکرہ بڑا ضروری ہے جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کافی نہیں ہے اور اس اعتراض کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سنا کہ ایسی روایتیں دی ہیں یا ایسی باتیں دی ہیں کسی نے مثلا یہ کہا کہ جس نے وضو کر لیا اس کی نماز درست ہو گئی تو بھیا مراد یہ ہے کہ جب کہ نماز کی صحت کی بقیہ تمام شرائط اور فرائض بھی پائے جائیں اگر کسی نے وضو ٹھیک کر لیا لیکن اس کے بعد نماز ایسی پڑھی کہ شرتے بھی کم ہیں اور فرض بھی پورے نہیں ہوئے تو کیا نماز ٹھیک ہوگی ہرگیز نہیں نماز اسی وقت ٹھیک ہوگی کہ جب بزور کی درستگی کے ساتھ نماز کی تمام شرائط اور نماز کے تمام فرائض کا بھی دھیان رکھا جائے تو اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا اور توحید کا تقاضا جو چیزیں ہیں جس میں رسالت نبی رحمت بھی ہے جس میں اور دیگر عقائد اسلام بھی ہیں ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لے آیا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ بارک اللہ اب آگے بڑھیں گے پیارے اللہ, اللہ محترم باب ہے الحیاء فی العلم. علم علم میں حیا کا بیان ہم حیا کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں حیا کیا ہوتی ہے میں پھر دوہرائے دیتا ہوں کہ کسی کام پر مذمت کے خوف سے انسان پر جو تغیر کیفیت کی تاری ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں مثلا میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر لوں گا تو لوگ مجھے لان ت کریں گے برا سمجھیں گے تو میں حیا کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیتا ہوں یا کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی شخص چھوڑ دے مثلاً کوئی شخص اس لیے سگریٹ نہیں پیتا کہ اس کے گھر والے یا اس کے اقریبا اسے دیکھیں گے تو لان کہیں گے یا اس کی مذمت کریں گے اس نے ان کی حیا کی وجہ سے سگریٹ پینا چھوڑ دی یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں آپ اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ علم سیکھنے میں حیا کرنی چاہیے یا اس کا جواب یہ ہے کہ علم سیکھنے میں حیا کرنی چاہیے یا ترک کرنی چاہیے <laughs> بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں بعض مواقع پر علم سیکھنے میں حیا مطلوب ہوتی ہے حیا ضروری ہوتی ہے حیا کرنی چاہیے اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں حیا کو ترک کر کے علم کی بات کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہوتا ہے علم میں حیا کی مثال ایسی ہے روایت پڑھ چکے ہیں ماضی میں گزری حضرت عبداللہ بن عمر سے متعلق سرکار نے پوچھا ایک درخت مومن کی مزل ہے بتائیے ذرا وہ درخت کون سا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت تھے لیکن چونکہ وہاں بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ خاموش رہے تو ان کا یہ خاموش رہنا اور ان کا یہ حیا کرنا یہ بھی مطلوب ہے اور اب جو آگے روایتیں سنیں گے وہ بھی مطلوب ہیں حیا ترک کر کے سوال کرنا تاکہ اسلام کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی جا سکے تو جناب آگے بڑھتے ہیں مطین و بڑی پیاری بات دی انہوں نے سبحان اللہ, اللہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حیا کرے گا یعنی سوال ترک کرے گا سوال نہیں پوچھے گا شرم کے مارے یا تکبر کرے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا جس میں تکبر ہے اکڑ ہے جس میں جھکاؤ نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اور دوسرا وہ کہ جو شرم کے مارے سوال نہیں پوچھ سکتا وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا تو ہماری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر علم کے طالب بننا چاہتے ہیں علم سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم برائے کرم برائے کرم آپ میں تکبر تو یقیناً نہیں ہے لیکن آپ میں بلا وجہ کی شرم ضرور ہے تو اس شرم کو آپ جو ہے وہ مطلب ترک فرمائیے اور حقیقی شرم کو اختیار کیجیے اور حیادار بنی اور علم سیکھنے کے لیے حیا اختیار فرمائیے ضرور سوال کیجیے اچھا لگے گا آپ کو ہمیں اور سیکھنے کو ملے گا جزاک اللہ اچھا جی جزاک اللہ میں بڑا تیز بول رہا ہوں آج. اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا یہ درس مکمل ہو جائے اور آج ہم کتاب العلم آ... کا سبق مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہ کہ آ... اگر دو چار بھی آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں اور آپ سمجھ پائیں تو ہمارے لیے کامیاب تھی ان شاء بسم اللہ قالت عائشہ حضرت عائشہ عورتیں انصاریوں کی عورتیں ہیں کیوں بھیا فرماتی ہیں کہ الحایا انہیں کبھی حیا نے اس بات سے نہیں روکا کہ وہ علم سیکھنے کی بات سے پیچھے ہٹ جائیں اگر انہیں دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو وہ ضرور پوچھ لیتی تھی اللہ یہ امام بخاری کی ایک روایت کا فقرہ ہے جو حدیث ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس سے متعلق پوری ڈیٹیل بھی آپ کو کر دیتا ہوں تو حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہواری کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک عورت اپنے پانی اور بیری کے پتوں کو لے کر اچھی طرح وضو کرے پھر اپنے سر پر پانی ڈالے پھر اس کو اچھی طرح رگڑے حتیٰ کہ اس کے, سر کے تمام حصوں میں پانی پہنچ جائے پھر اپنے سر پر پانی بہائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے حضرت اسما نے پوچھا اس سے کیسے پاکیزگی حاصل کرے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ. اس سے پاکیزگی حاصل کرے حضرت عائشہ نے چپکے سے ان سے کہا کہ اس مشک کے ٹکڑے سے خون کے نشانوں کو صاف کرے پھر بیان کرتی ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا پانی لے کر اسے تہارت کرے پھر اچھی طرح وزو کرے پھر اپنا سر پر پانی بہائے پھر سر کو اچھی طرح ملے حتیٰ کہ سر کے تمام حصوں میں پانی پہنچ جائے پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیر میں فرمایا کہ کیا خوب عورتیں ہیں انصار کی خواتین انہیں دین سمجھنے سے حیا نہیں روکتی وہ ضرور دین کے بارے میں سوال کر گزرتی ہیں اور یہاں انصار کی خواتین سے مراد مدنی خواتین ہے مدینہ کی خواتین ہیں تو روایت بخاری شریف کی سُن لیجیے حد دس محمد ابن سلام محمد ابن سلام محمد ابن سلام قال اخبار ابو حدثنا کال حد دسنشام نبی ابنتی ام سلمہ ان قالت سلامہ ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی فقالت اور گزارش کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ, اللہ تبارک حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا یا خواتین بھی اگر انہیں احترام ہو جائے تو غسل فرمائے گی تو قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرکار نے دع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رات الماء فقطت ام سلمہ فرکار نے فرمایا کہ جب وہ پانی دیکھ لے گی تو ظاہر ہے اسے غسل کرنا ہوگا کرے کہ وہ غسل تو ام سلمہ حضرت ام سلمہ نے شرم سے اپنا سر ڈھانپ لیا تانی وجہ یعنی اپنے چہرے ڈھانپ لیا وقالت یا رسول اللہ کہنے لگی یا رسول اللہ وتغتسل المرء کیا خواتین کو بھی احتلام ہو سکتا ہے قال نعم سرکار نے فرمایا جی ہاں فبیمہ یوشبا آپ نے فرمایا کہ تمہارے مطلب یہ عرب کا محاورہ ہے تمہارے ہاتھ مٹی والے ہوں فبیما یوش بھی ہوا اس کا بچہ کس وجہ سے اس کا مشاب ہوتا ہے بھائی بچے میں والدہ کا بھی تو حصہ ہے تو یقینا اہل علم اور صاحب سمجھ بات سمجھ گئے ہوں گے تو باتیں بہت ساری ہیں اور ہم سمجھنا بھی چاہیں گے انشاءاللہ لیکن اپنے موقع پر تو جناب پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو عالم سے سوال کرنے میں بالکل حیا نہیں ہونی چاہیے عالم سے سوال اچھے انداز میں پوچھ لینا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت ہو یا مر احتلام ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور باقی جناب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کو بھی احتلام ہو سکتا اچھا جی بہت ساری میرا خیال ہے اگر آپ کو پوچھنا ہوگی تو آپ خود پوچھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بڑھیں گے اسی طرح کی کچھ گفتگو مزید ہے انشاءاللہ اور پھر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ یہ باب ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ تعالی کی مدد سے انشاء اللہ الرحمان اللہ نے چاہا تو چند روایت بقیہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حد اسماعیل قالحد مالکن ان عبداللہ عبد اللہ عمر انسول الله صلی اللہ علی علی وسلم البادیا یہ عبداللہ بن عمر والی وہ روایت جو میں نے بھی آپ کو گزارش کی تھی آپ کے ذہن میں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کا جس کے پتے نہیں گرتے وہ مسلمان کی طرح ہیں تو مجھے بتائیے وہ کون سا درخت ہے ما ماہیا وہ کون سا درخت ہے تو فوقاناس کی شجر البادیا لوگوں کے ذہن جنگل کے درختوں میں چلے گئے وہ سوچنے لگے پنا پنا پنا پنا پنا وہ وقافی نفسیاں نخلا تو حضرت سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا وہ تو نقلا ہے عبداللہ مجھے ہایا آئی کہ اتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے میں کیسے بچہ سا بولوں تو فقول اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابیہ نرفی یارس اللہ آپ بتا دیجیے تو سرکار نے فرمایا نخلا، وہ نقلا ہے قالا عبداللہ فہد دست ابھی میں نے حضرت عمر اپنے والد گرامی عمر فاروق اعظم کو گزارش کیا کہ مجھے حضرت میری توجہ چلی گئی تھی اس طرح تو انہوں نے فرمایا کہ قضا قضا. حضرت عمر فاروق اعظم بڑا خوش ہوا یہ سن کر اور یہ فرمایا کہ کاش تم اس وقت یہ سرکار کی خدمت میں گزارش کر دیتے تو مجھے بہت کچھ مل جانے کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب ہوتا کہ تم سرکار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے سرکار کی خصوصی نظر کرم تم پہ ہو جاتی نظر رحمت ہو جاتی نظر شفقت ہو جاتی نظر محبت ہو جاتی نظر عنایت ہو جاتی نظر لطافت ہو جاتی نظر کرامت ہو جاتی ماشاءاللہ تو جناب باب منیش صاحب ہمارا غیر سوال جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود سوال کرنے میں آیا محسوس کرتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے بھیا آپ پوچھ کے بتا دیجیے تو جیسے ہمارے تو یہاں رواج ہے پی ایم آتے ہیں ہمارے نظرات کو تو حدنا مصدت قول حدنا عبداللہ بن داود ان علامش ان محمد ابن الحانہ کال کنس رج مسد تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ روایت ہے اور سب ہمارے بزرگ ہیں کسی قسم کی کوئی منفی بات بات تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے مذی کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو فمر مقدار تو میں نے مقداد کو کہا کہ اصلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے وہ پوچھے بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے غسل ہوگا وزو ہوگا مرضی اگر آ جائے تو تو فقال فی الب تو سرکار نے مقداد کو بتا دیا کہ اس میں وزو ہے غسل فرض نہیں ہوگا تو اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ ساری تعریفیں معلوم ہیں یا بتانی پڑیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموشی سے آگے بڑھ جائیں تو ضرورت پڑے تو آپ بات کیجئے گا ورنہ میں آگے بڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ذکری علم و فی فلم علم اور علم اور بھائی حدیث نمبر یہ ایک سو بتیس ہے ٹھیک ہے جو ابھی گزری ہے اور آپ پہلی بار آئے ہیں طالب علم دو ہزار بھائی اپنا تعارف کرائیے گا بہت اچھا لگے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کتاب العلم جاری ہے اور کتاب العلم ہمارا مکمل ہونے والا ہے حد ثانی قال حدثنا قال حدثنا نافی مولا بن قال قال عم سے لگے يا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ مدین باندھے من اہل شام بن الجفا اہل سے آنے والے قرن سے آنے والے کرن سے بانے ابن عمر لم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہیں سمجھا یعنی اس کی تفصیلات کے بارے میں نہیں پوچھا آگے بڑھیں گے بابو من عجاب بھی, یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد میں آ, سوال پوچھا جا سکتا ہے مسجد میں بھی دینی باتیں کی جا سکتی ہیں سے پتہ چلا ایک صاحب نے آ کے مسجد میں سوال کیا اور نبی رحمت نے انہیں جواب سے نوازا باب ہے من عجاب سا بھی اکثر اما صاحلہ ہوں باقی ڈیٹیل میں نے اس لیے بیان نہیں کی کیونکہ وہ حج سے متعلق اور حج کے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں ان اچھا جی باب ہے اس بارے میں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کے سوال سے زیادہ اس کو جواب دے دیا جاتا ہے اور وہ اس کے فائدے کے لئے ہوتا ہے جیسے یہ روایت آ رہی ہے حدثنا آدم قالا حدثنا بنو یبیزی بن اننافیان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی زہریان سالما ان انی بن عمر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا رجلا سالہو ما یلبس المحرمو سرکار سے ایک صاحب نے آ کے پوچھا کہ بتا دی کار نے فرما دی اللہ البسلخمیز قمیض نہیں پہنے گا و اماما امامہ نہیں پہنے گا تراویل شلوار نہیں پہنے گا ولل برنس اور نہ ہی وہ ٹوپی پہنے والا سوبند مسحول ورس اور نہ ہی ایسا کپڑے پہنے جس کو ورس یہ ایک رنگنے والی چیز ہے ابھی زعفران جسے زعفران لگاؤ پہل لم یدیدی نالین اور اگر اسے نالین نہ ملے فل یل بسل خین تو وہ موزے پہن لے والا اور وہ کا کاٹ لے اوپر سے یہاں تک کہ وہ تخنوں کے نیچے ہو جائیں تو اس نے یہ نہیں پوچھا تھا سائل نے کہ جی وہ کیا پہن سکتا ہے یعنی اگر جوتے نہ پائے تو وہ کیا پہن سکتا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفق کی خاطر خود ارشاد فرما دیے کہ جوتے نہ ملے تو موزے پہن سکتا ہے ٹھیک ہے جناب بسم اللہ الرحیم, اللہ وحمد وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کتاب العلم مکمل پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا توفیق فرمائی ہم پر خصوصی فضل فرمایا ہم پر کرم فرمایا اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ایسے ہی مکمل بخاری شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے توفیق فرمائے اور نہ صرف بخاری شریف بلکہ علم قرآن اور علم حدیث مکمل طور پر پڑھنے کی اور اپنے فضل و کرم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین کل کتاب الضوح ہے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کل کتاب الضو سے ہوگا جزاک اللہ آپ حضرات کے لیے مائک فری ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے تو آپ تمام بھائی جو ہے وہ دعا کریں میرے ہاں لائٹ گئی بھی ہے بہت گرمی ہے اور جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا اور ایک اور شعر کہا ہے کسی نے کیا خوب کہ جو ہے وہ بھائی میں آپ سے ناراض ہوں بھائی بہت زیادہ میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور اور آپ کی ناراض آپ سے میری ناراضگی ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو پرائیویٹ میں بتاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں سب کے سامنے آپ کی کلاس لوں تو اس لیے میں آپ سے جو ہے نا پرائیویٹ میں بات کروں گا ٹھیک ہے میرے بھائی اور دوسری بات یہ ہے میں تمام روم والوں کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں بات کہ یہاں پر جو بھی علماء تشریف لاتے ہیں وہ یہاں جو کچھ بھی بات چیت کرتے ہیں جو کچھ بھی ڈسکشن کرتے ہیں جو کچھ بھی یہاں پر جو ہے وہ اگر ڈیبیٹ ہوتی ہے یا مناظرہ ہوتا ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہاں کے روم کے جو ایڈمنز ہیں ان کے علم میں ہوتی ہیں سب چیزیں ٹھیک ہے نا ان کے علم میں سب چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو روم میں ہو رہی ہے اور آپ اس کو مناسب ایڈمن سے رابطہ کیا کریں بجائے اس کے کٹ ڈائریکٹ کسی کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پی ایم کر کے یا مین پر لکھ کر آپ یہ بولیں آپ یہاں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اب وا... یہاں یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ یہاں وہ بات کیوں کر رہے ہیں تو یہ میں, میں پلیس آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیے ورنہ جو ہے پھر مجھے مجبوراً جو ہے وہ اپنے جو ہے خصوصی اختیارات کو استعمال کرنا پڑے گا آپ مجھے جو مرضی بول دیا کریں لیکن جو علماء اکرام ہوتے ہیں جو, جو صاحبان علم ہوتے ہیں ان کی شان میں جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ان کو وہ ڈس ہارڈ <coughs> آپ کسی نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تم اعلیٰ حضرت بہتان اللہ گا رہے ہو تو وہ ملنگ گالی دے رہا تھا اور تو میرے بھائی اگر وہ گالی دے رہا تھا تو کیا ہوا گالیاں دینے والے تو سرکار علی اللہ سلام کو بھی گانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے بات نہ کریں ہاں کسی کے کسی کے بارے میں لوگوں کو بتائے نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ دیوبندی یہ بہابی یہ طالبان یہ سب کون لوگ ہیں ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ان کی سوچ کیا ہے تو ان کو بتانا تو پڑے گا نا میرے بھائی سب کو اس حوالے سے اگر وہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو بات تو کرنی پڑے گی ان سے ورنہ کیسے وہ پھر ان کو بے نقاب کیسے کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ سب سے ہی گزارش ہے ادا تو مفتی صاحب سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہینڈ ریس کر لیں مفتی صاحب تشریف فرما ہے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو مفتی صاحب سے تو وہ ہینڈ ریس کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اس کا کافی شافی آپ کو جواب بتا فرما گیا قرآن سنت کی روشنی میں ان اللہ تعالیٰ اچھا حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے مفتی صاحب آپ ہیں روم میں آپ کو میری, میری آواز آ رہی ہے حضرت حضور آپ ہیں روم میں اچھا اضرت میرا سوال یہ ہے اب جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے جماعت کے ساتھ ایک صف بنی ہوئی ہے اب پیچھے کوئی اور مختدی نہیں ہے اب ہم نے آگے سے ایک مختدی کو پہلی صف میں سے پیچھے دوسری صف میں لے لی اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کر لیا ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مختدی آ گیا وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تو اب ہم تین مختدی پیچھے ہو گئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ جو ہے جو پیچھے تین مختری خری ان میں سے ایک مقتدی کو آگے بڑھ کر دوبارہ وہ صف کمپلیٹ کرنی چاہیے یا جو ہے وہ جو ہے ہمیں ایسی, ایسی اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسی طرح سے نماز پڑھتے رہیں یا تین میں سے ایک مختدی دوبارہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ صف مکمل کرے اگر وہ آگے بڑھ کر صف مکمل کرنے کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا پیچھے جو تینوں مختلف کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی جزاک اللہ سلام علیکم جی بہت شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ دیکھیے یہ بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے اور اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکلٹی سمجھنا پڑے گی آپ نے جس کو پیچھے کیا کونے سے کیا یا بیچ سے کیا اگر کونے سے کیا تو کیا آپ اس کو کھینچتے ہوئے بیچ میں لے کر آئے ہیں یا اس کو نے کونے میں سب بنا لی ہے مان لیجیے آپ نے کونے میں سب بنا لی ہے تو اور ایسی صورت کوئی پیدا ہوئی ہے تو وہ کوئی بھی ایک جو آسانی کے ساتھ عمل قلیل کے ذریعے آگے جا سکتا ہے تو وہ دو قدم بڑھا کر آگے چلا جائے اور اگلی صف مکمل کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے آپ اس کو بیچارے کو بیچ میں لے آئے ہیں کافی دور تک تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے وہاں جانا عمل کثیر ہو جائے گا تین یا تین سے زیادہ قدم اس کو چلنا پڑیں گے تو ایسی صورت میں اس کو یاد نہیں ہوگی وہاں جانے کی اچھا ایک تو یہ بات ہوگئی دوسرا یہ کہ فی زمانہ کیا اگر ہم اکیلے ہوں تو ہم کسی کو آگے سے پکڑ کے پیچھے لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے تو علماء نے فرمایا کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ کسی ایک کو پیچھے لے لیں تاکہ آپ کی جماعت کا سلسلہ سب کی حیثیت سے ہو جائے لیکن چونکہ آج کے دور میں آپ کسی کو پکڑ کے پیچھے لائیں گے تو وہ ناراض ہوگا یہاں اکثریت جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ کم علم تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ تنہا نماز شروع کر دیں اور اللہ سے دل میں دعا مانگیے کہ کوئی تیسرا دوسرا صاحب آ جائے تو آپ کا سلسلہ بن جائے اگر اکیلے بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر کسی کو آگے سے لائیں گے اور عمل کلیل کے ذریعے وہ آگے جا سکتا ہے تو عمل کلیل کے ذریعے سے یا آپ کو یا جو بھی آگے جا سکتا ہے اچھا حضرت اب جیسے آپ نے فرمایا تین قدم اب جیسے میں نے ایک مختری کو اپنے ساتھ پیچھے ملایا اور وہ جو ہے نا ان کو معلوم بھی ہے کہ اس طرح سے के साथ پیچھے ایک کے ساتھ دوسری سف بنائی جاتی ہے یعنی ایک اکیلے آدمی کی سف نہیں بنتی ایک سے دو آدمی صف بناتے تو وہ پیچھے آ گئے لیکن وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم کیونکہ وہ الٹے قدم چل رہا ہے میں ان کو پیچھے کی طرف لے رہا ہوں دوسری سب بنانے کے لیے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم چل رہا رہے ہیں وہ کافی قدم چل جاتے ہیں مسئلہ یہ وہ سب میرے سب کے برابر میں آنے کے لیے وہ تو کافی قدم چل جاتے ہیں تو کیا اس طرح سے میں ان کی نماز کو خراب نہیں کرتا کہیں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہماری جان تو آپ نے دیکھی ہے نا چھوٹی جائیں نماز ہے ہماری اوپر شاپ کے اوپر زیادہ بڑی نہیں ہے تو اس میں بس بیس پچیس ہی نماز پڑھتے ہیں تو تقریباً آگے پہلی سر جو ہے وہ چھ افراد کی بنتی ہے پچھلی سر جو ہے دس افراد کی بنتی ہے اس سے پچھلی سر جو ہے پھر پانچ چھ افراد جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے جی بہت شکریہ تو غم مرشد ہیں تو سن لیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو گسیٹ کے یا کھینچ کے پیچھے لائیں گے ایسا تو کرنا بھی نہیں چاہیے بس آپ ذرا سا اس کو تھوڑا سا پش بیک تھوڑا سا پیچھے کی طرف پش کریں اپنی طرف اور وہ خود ہی پھر پیچھے آ جائے مطلب یہ ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر زیادہ لے گا تو ظاہر ہے وہ پھر ابویسلی اس کی نماز تاثیت ہو جائے گی کیونکہ امل کثیر تو نماز کو توڑنے والا ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بہت شکریہ اب رضوان بھائی میرے لیے بہت عزت کی بات ہے رضوان بھائی نے کیا ہے میں خوش ہوں رضوان بھائی تو شفا السلام علیکم و اللہ نہیں حضرت عزت جو ہے وہ میرے لیے ازت کی بات ہے کہ میں آپ سے جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہوں حضرت یہ مختار کل کے اوپر کوئی جو ہے وہ دلائل چاہیے اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا مطلب کانسیپٹ جو ہے وہ بھی مطلب کلیئر نہیں ہے ابھی تک ابھی کوئی، کوئی، کوئی ایسی کوئی اسپیچ بھی نہیں سنی کوئی ایسا کوئی رسالہ بھی نہیں پڑھا تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا نہیں ابو عباس بھائی ہمیں نہیں بھائی پتہ جا کر کارڈ لے لیں جا کر جو ہے باہر سے جا کر کارڈ لے لیں اور فون کریں بھائی تو اتنا مطلب مہنگا نہیں ہوتا جو نا وہ یہ کہ ان شاء تو عربت اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب بتا دیں جزاک اللہ کیسے ہیں جی اسد بھائی بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اسید بھائی خیریت سے ہیں جناب خدا کے لیے مائک کے لیے جی بہت شکریہ رضوان بھائی السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ بے شک میرے اور آپ کے پیار آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شارع اسلام بنا کر آپ کو مختار اعظم بنا کر آپ کو اپنی ملکیت کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا آپ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں اور جس سے جو چاہیں لے لیں اللہ تعالیٰ نے تو حکم فرمایا نا کہ یہ نبی علی جو دیں لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ سرکار صلی تعالی علیہ وسلم کی کے اختیار کی سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی سرکار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو یہ دیں گے وہ آپ نے لینا ہے اور جس سے یہ روکیں گے آپ نے اس سے رک جانا That's all. یہ سب کچھ ہے آپ کے لیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جان کا کیا معاملہ ہے ہماری جان پر کیا ان کا اختیار ہے سن لیجیے نبی اولا بل مومنی مینسین یہ نبی علیہ السلط مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں تو سرکار تو ہم سے زیادہ ہمارے مالک ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو میں نے اس حوالے سے بات کی کہ ہم پر ہمارا اختیار ہے یا سرکار کا بے شک سرکار کا ہم پر زیادہ اختیار ہے جو سرکار نے کہنا ہے وہی وہ ہمیں ماننا ہے یہ اختیار ہے ان کا ہمارے نوپوس کے اعتبار سے ٹھیک ہے جناب اور باقی رہی بات عالم اسباب میں عالم اس پوری دنیا میں تغیر کے حوالے سے تصرف کے حوالے سے تو آپ دیکھیے حضرت قطع ربی اللہ تعالی انہوں کی آنکھ نکل گئی تھی تو وہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر مسجد میں نہیں گئے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے طاقت دی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا ڈھیلا اور کہاسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہان اقدس کے ساتھ وہ آنکھ جب آ, وہ ڈھیلا جب آنکھ میں لگایا تو ماشاء اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو درست آنکھ تھی اس سے زیادہ میری وہ آقا کی صحیح کردہ آنکھ زیادہ روشنی دینے لگی اور اندھیرے میں بھی دیکھنا میں نے شروع کر دیا سبحان اللہ اسی طرح دو صحابی رات کو تاخیر سے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہو گیا ہے راستہ صاف نہیں ہے کیچڑ ہے بارش ہو رہی ہے کس طرح جائیں گے سرکار صلی تعالی علیہ وسلم مختار اعظم ہیں تصرف کرنے والے ہیں سرکار نے انہیں ایک ٹہنی دی اور کہا اسے لے جاؤ وہ انہوں نے بھی ٹہنی لی آگے بڑھ گئے جب ٹہنی لے کر آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماشاء وہ تو ٹیوب لائٹ سے بھی زیادہ روشن ہے اچھا جی ایک حد تک ان کا سفر ساتھ رہا جب تھوڑا آگے بڑھے اور دونوں کی راہیں جدا ہونے لگی تو آپ ان کے ایمان کا جو ہے وہ اندازہ کی ماشاء ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو ہی اس روشنی کو وہ کتنا عظیم تر سمجھتے تھے تو انہوں نے اب ظاہر ہے وہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا یہ مجھے دو دوسرا کہتا نہیں مجھے دو نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹہنی کے بھی مزید دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا لے کے ایک ساتھ چلے گئے دوسرا ٹکڑا لے کے دوسرے ساتھ چلے گئے ٹھیک ہے نا یہ تو معاملہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ آپ کو سلامت رکھے روشنی کے حوالے سے پھر آگے بڑھیے مزید آگے بڑھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوات کے اندر صحابیوں کے پاس جب اسلحے کی کمی ہوئی تلواروں کی کمی ہوئی تو صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ تلوار نہیں کیسے ریاض کریں سرکار نے صحابی کو ٹہنی دی کا لڑو وہ بھی چلے گا ٹہنی لے کے ماشاء لڑنے لگے تو دیکھا وہ تلوار ہو چکی ہے اور آگے بڑھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قزائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئے تو بہت دور دور تھے درخت تو آپ نے صحابی سے فرمایا کہ دو درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی تمہیں حکم دیتے مل جاؤ وہ دونوں جو ہے وہ درخت ماشاءاللہ ایک انسان کی طرح چلتے ہوا ہے قریب ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فراغت فرمائی اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے درختوں کے آنے تو کثیر واقعات ہیں مزید آگے یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا میں بہت مختصر مختصر کچھ باتیں آپ کو تصرف کی بتا رہا ہوں سرکار کی اختیار کا آپ کو بتا چکا ہماری جان پر ہم سے زیادہ مالک ہیں اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جس کے لیے حلال کر دیں جو چاہیں جس کے لیے حرام کر دیں مزید آگے بڑھئے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا واقعہ کسی نہیں معلوم ٹھیک ہے نا پرانے بات میں اس کا جو ہے وہ ہمیں بتایا اس کی خبر دی کہ کمر کے دو ٹکڑے ہو گئے کمر میں شک پڑ گیا ون شک تل کمر ہے نا آئے مبارکہ اوکم قلعہ تعالیٰ تو وہ چل اور آگے بڑھئے سورج کے پلٹانے کا واقعہ کسی نہیں معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور واقعہ عصر کی نماز نہیں پڑی تھی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذانو اتر پر آرام فرما رہے ہیں اور ماشاء اللہ مجھے اس کے کوئی بارہ پندرہ حوالے ملے جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کو تلاش کیا تبارانی شریف کی روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تھر پر آرام فرمائے کی نماز کا وقت جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے سورج ڈوب گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنسو رونے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کی گرمی سے جاگ اٹھے مطلب سرکار تو جاگ ہی رہے ہیں یقیناً لیکن یہ کہ آنکھ کھلی اور سرکار نے پوچھا اہلی کیا ہوا تو جب آپ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی نماز چلی گئی ہے تو سرکار ابھی جانتے تھے کہ یہ اہلی ہے وقت پر ہی نماز پڑھیں گے سرکار نے اشارہ فرمایا سورج واپس پلٹا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی سبحان اللہ اب اندازہ کیجیے یہ تصرف ہے سرکار کا چاند پہ ان کی حکمرانی ہے سورج ان کی جو ہے وہ زیر نگی ہے پوری دنیا پوری کائنات سرکار فرماتے میں چاہوں تو اہت پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کے چلے سبحان اللہ تو سرکار نے تو اپنی خود چاہت کا اظہار فرمایا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں علم آپ جانتے ہیں سرکار کا کتنا ہے آپ دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ شہادت کے نصاب میں ہم جب بات کرتے ہیں تو کم از کم دو مردوں کی گواہی ہوتی ہے لیکن ایک صحابی ہیں خزیمہ بن ثابت انصاری ان کا آپ کو قصہ سنا تھا آپ کو بہت لطف آئے گا بہت مزہ آئے گا ایک مرتبہ ایک اہودی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدتمیزی کر رہا تھا مدینے کے جو ہے وہ بازار میں کسی پیسے کے معاملے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی ابھی تاریخ نہیں آئی ہے تو اس پر اس یہودی نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اگلی تاریخوں کا تھا تو حضرت خزامہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر پہنچے اور کہا میں گواہ ہوں اس بات کا سرکار جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ رفع دفع ہوا بعد میں سرکار نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ یہ تو بتاؤ کہ تم تو نہیں تھے جب ہماری بات ہوئی تھی تم نے کیسے گواہی دے دی تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کا اللہ ہے مان لیا آپ نے عربی کی جو ہے وہ کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ عبارتوں کے بارے میں فرمایا یہ قرآن مان لیا اپنے کا جبری لاتے ہیں مان لیا ارے جب سب مان لیا نے کہا جنت ہے مان لیا دوزخ مان لیا قیامت آئے گی مان لیا سب مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آگے کی ڈیٹ کی بات کی ہے تو وہ کیوں نہیں مانیں گے اللہ اکبر ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں تو اس دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہید الح خزیما فہو حسب کہ جس کے لیے خزیما گواہی دے نہیں اکیلے ہی کافی ہیں اس کے لیے سبحان اللہ تو پھر ماشاءاللہ یہ گواہی ان کی کام بھی آئی تھی یہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے انشاءاللہ کبھی ضرور ہوگی جی تو یہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکیلے کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا اور آگے بڑی, بڑی بڑی مشہور بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن نوازیں تین پڑھوں گا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم تین ہی پڑھنا ان کے لیے تین ہی فرض ہو گئے تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا ایک صاحب آئے کہنے لگے یار صلاح روزے کی حالت میں صحبت کر لیے بیگم سے کیا کروں کا کافارا دینا ہوگا کا غریب کا اچھا غریب ہو تو ایسا کرو کہ تم ایک کھجوروں کا ٹوکڑا ہی دے دو کسی غریب کو فدیہ دے دو پھر دیا بھی نہیں دے سکتا اچھا کھجوروں کا ٹوکرا ہمارے پاس رکھا ہے یہی غریبوں کو بانٹ دو کہا سرکار سب سے زیادہ غریب نہیں ہو تو کا تم ہی کھا اللہ اکبر جرم بھی خود کریں کفارا بھی خود کھا اللہ اکبر یہ کیسے ہوا سرکار نے کیا آپ بتائیے آج کا کوئی مول بھی ایسا کر سکتا ہے یقیناً نہیں دنیا میں کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے حکم کو بدل دے لیکن سرکار جو چاہے جس کے فرما دے وہی اس کے لیے شریعت ہو گئی حضرت سراخا کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں کیسا حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے سونا اور چاندی پہنا اللہ اکبر اور بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابیوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابیوں کو کتنی چیزوں میں جو ہے وہ منفرد قرار دیا اور جو فرمایا وہ ہوا اور سرکار نے جو چاہا وہ جس کے لیے کیا سبحان اللہ تو یہ اختیارات کی چند باتیں ہیں میرے بھائی سرکار نے جسے جس کے لیے جو چاہا حلال کر دیا جس کے لیے جو چاہا حرام کر دیا آپ محل بھی ہیں محرم بھی ہیں آپ حلال کرنے والے بھی ہیں آپ حرام کرنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصرف دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملکیت کا مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ اکبر آپ اگر کسی کو اپنا محبوب بنائیں گے تو کیا اس کو اپنی چیزوں کے استعمال سے روکیں گے ہرگز نہیں روکیں گے تو وہ تو مالک الملک ہے اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کیوں اپنے محبوب کو روکے گا اللہ تعالیٰ نے تو ساری کی ساری اختیارات ساری کی ساری اتارٹی دیں گے سرکار کو اس دنیا میں بھیجا امید ہے رضوان بھائی سمجھ گئے ہوں گے جزاک اللہ رزمان بھائی تو خیر سمجھے میں ماشاءاللہ امید ہے کہ یہ میری گفتگو کی تائید کریں گے انشاءاللہ اور اس میں مزید اپنی جو ہے وہ پیاری پیاری باتوں کا اضافہ فرمائیں گے جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اس دفعہ ذرا آواز صحیح چلے گی اگر خراب ہو جائے تو پھر ڈاؤٹ لگا دیجیے گا اچھا اچھا اچھا سوال یہ ہے کہ جو پردہ ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے تو جو کفار یا کرشچن یا یہودی ہیں وہ تو پردہ نہیں کرتے اسی طرح جو مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تو وہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے یا پھر ساری عورتوں پہ اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ مسلمان عورتوں کو تو یہ ہے کہ ہم نگاہیں نیچے رکھ لیتے ہیں لیکن کفار اور کرشچن اور جو نان مسلم ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ وہ بھی اے, وہ پردہ تو نہیں کرتی ان کے اوپر پردے کا حکم بھی سادر نہیں ہوتا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہمیں یعنی اے, کوئی رعایت ہے کہ ان کو وہ عزت و احترام نہ دی جائے جو مسلمان عورتوں کو دی جاتی ہے یا وہ پھر ہمارے لیے ان کا کوئی مسئلہ جی بہت شکریہ عرفان بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز کے جو ہے وہ قابل فہم ہونے تک جو سوال میں سمجھ پایا وہ پردے سے متعلق تھا کہ غیر مسلم افراد کے پردے کے بارے میں کیا مطلب یہ کیا احکامات ہیں تو یاد رکھیے کہ اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں کافروں کے لیے اسلام کا صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر باقی احکامات بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گے ایک تو بات یہ ہوئی اور جہاں تک پردے کی بات ہے تو بے شک کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں کو بھی مطلب یہ کہ بے پردہ دیکھے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے اور اس حوالے سے آپ کے سوال کی جو مندرجات ہیں جو اس کی جزئیات ہیں جو اس کے جزی پہلو ہیں وہ اگر کچھ ہوں تو آپ ٹیکس میں لکھ دیجیے گا اور اگر آپ کی آواز مطلب یہ کہ ہماری فہم کے مطابق رہے تو ہمیں سمجھا بھی دیجیے گا شاید آپ یہی پوچھنا چاہتے ہو بلّہ عالم کے سواب اللہ السلام علیکم حضرت وہ میں نے آپ کو شام کو فون کیا تھا نا اس میں آپ سے میں نے پوچھا تھا وہ ہم لوگ جو دکان شفٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا جس کا آپ نے جواب اچھا فرمایا تھا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے اخلاقی طور پر اگر آپ چاہیں تو اس کو کھول سکتے ہیں <coughs> تو مسئلہ یہ ہے حضرت کہ اگر ہم کھولتے ہیں نا اس کو تو پھر جو ہمارا کسٹمر ہے وہ وہیں آتا رہے گا ہم چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہے نا وہاں سے شفٹ ہو جہاں ہم کھول رہے وہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے نا اپنے کسٹمر کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں اس کو مسلسل کھول کر رکھتے ہیں تو پھر ہمارا کسٹمر جو ہے اس کے پاؤں پھر وہیں پڑے وہی وہ آتا رہے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر جو ہمارا مسئلہ ہے جو ہم اس کو اپنے طور سے جو سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا حل نہیں ہو پا رہا تو اس حوالے سے جو جو, جو, جو پارٹی تھی جس کی ہم نے جگہ یوز کر رہے تھے پہلے اس کا یہ کہنا تھا آپ آپ جو جگہ ہے وہ <coughs> شاپ کھول کر رکھیں اچھا دوسرا یہ حضرت اس میں یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم وہاں پر کوئی اور چیز جو ہے وہ کھول لیں مثال کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور چیز کھول لیں دو چار مہینے کے لیے اور تو کیا ہم نے جیسے اپنے نام پہ اگر جگہ لی ہوئی ہے اس جگہ کے حساب سے ہم کوئی اور کاروبار وہاں کر سکتے ہیں اگر ہم نام وہاں سے ہٹا دے تو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس نام کے حوالے سے اس کام کے حوالے سے تھا سر ہم اس وہاں پر اپنا نام ہٹا کر وہ ویسی کوئی جو ہے کوئی اور چیز کھول لے تو کیا اس میں شرم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے خبر مرشید ہاؤ کین یو کال دا یو کے فار فری اور انٹرنیٹ اچھا جی حضرت بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت کیوں نہیں آپ دیکھیں آپ اس جگہ کو کرائے پہ لینے کے بعد شرعی طور پہ اس جگہ کے استعمال میں مختار ہیں آپ چاہیں تو وہاں سموسے کی دکان لگائیں آپ چاہیں تو وہاں آم گٹ مطلب سلسلہ کریں اور آپ چاہیں تو وہاں اسٹیشنری کی دکان کھولے ٹھیک ہے نا ہاں کوئی ایسا کام آپ وہاں شروع نہ کیجیے گا کہ جس سے مالی کے دکان کو کوئی تکلیف ہو خصوصی جیسے مثال کے طور پہ آپ وہاں بٹی مت لگا لیجیے گا لوہے کی جس سے وہاں کی دیواریں اور اطراف کا ماحول خراب ہو جائے تو اس چیز میں اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ سے اعتراض کرے باقی آپ جو چاہیں وہاں کر سکتے ہیں اور آپ اس چیز کے بھی مختار ہیں آپ چاہیں تو دکان ہی بند رکھیں بالکل لاک کے رکھیں آپ کے استعمال میں وہ کسی طرح بھی رہے مالک اس بارے میں آپ کو مجبور باہر حال نہیں کر سکتا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اخلاقا اگر آپ چاہیں تو اس بیچارے کو خوش کرنے کے لیے کھولنے وہ بھی آپ پر کوئی شرائ واجب یا ضروری نہیں ہے آپ ہنڈریڈ پرسینٹ مختار ہیں آپ کو وہ کچھ بھی بےچارہ نہیں کہہ پائے گا کیوںکہ آپ کا اپنا کاروبار ہے آپ کا اپنا بزنس ہے آپ کچھ بھی کریں وہاں پہ مطلب وہ پابند نہ وہ آپ کا پابند ہے نہ آپ اس کے پابند ہیں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر مطلب میں نے مثال دی ہے وہ جو ذہن میں اس وقت آ گیا لفظ وہ کہہ دیا بس سمجھانا یہ تھا کہ بھٹی کا کام اگر شروع کر جائے تو وہ منع ہوگا اور اسی طرح اگر وہاں مثال کے طور پہ آ, کوئی بھی ایسا کام کہ جو مطلب یہ کہ اس جگہ کو خراب کرنے والا ہو اس کی آپ بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام اچھا حضرت یہ ہمارے چاند کی آئی ڈی سے ہمارے اسید بھائی ہیں کراچی میں ہوتے ہیں تو آپ کا ان سے تعارف ہوا ہے حضرت اسید بھائی کا اسید بھائی آپ کا مفتی ارون نعیم صاحب سے تعارف ہے نہیں یہ ہمارے اسید بھائی اسید بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں اس بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سید بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے لو جی کر لو کل تو جناب ایسا لگ رہا ہے جناب جو ہے وہ اوے ہو گئے کل جو ہے وہ معذرت کل جو ہے یہ ہماری بہت زبردست ڈبیٹ ہوئی تھی جو دیوبندی آ گئے تھے اس میں ہمارے ماشاءاللہ حسید اسید بھائی نے بہت ہی زبردست اس حوالے سے اپنا کس بہ باری تالا کا جو عقیدہ ہے دیو کا رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اس پر دو دیوبندیوں سے بے بات ہوئی تھی کل اور بہت ہی زبردست انہوں نے دلائل دیے تھے اس حوالے سے اور بہت ہی زبردست بات چیت ہوئی تھی خیر یہ میرے خیال سے جو جس دار الم میں پڑھتے ہیں اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا غالباً تو بے چارہ تھا یہ خود مائک کا تشریف لاتے اپنا تعارف کرا دیتے اینی ویز تو دار العلوم امجدیا نہیں امجدیا میں تو نہیں پڑھتے میرے خیال سے امجدیا میں تو نہیں, نہیں پڑھتے امجدیہ میں نہیں شاید یہ کسی اور میں پڑھتے ہیں مجھے رضوان بھائی نے شاید امجدیا کا نہیں بتایا تھا کسی اور کا بتایا تھا تو ماشاء اللہ ہمارے روم میں ایک اور تو فرقان اکیڈمی فرقان اکیڈمی میں اسید بھائی آپ فرقان اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اسید بھائی بھائی جب تک اسید بھائی کنفرم نہیں کر سکتے اس وقت تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ فرقان اکیڈمی میں پڑھتے ہیں یا مفتی اکمل صاحب کے اس میں پڑھتے ہیں اچھا مفتی اکمر صاحب کے جو مدرسہ ہے اس میں شاید پڑھتے ہیں تو خیر بہت ہی ہے ماشاء اللہ ہمارے اس روم میں یہ ہمارے نئے ہمارے سنی بھائی تشریف لائے ہیں اور علامہ صاحب ہیں ماشاء اللہ اور پتا نہیں کون سے کون سے درجے میں چوتھے درجے میں ہیں یا پانچویں درجے میں ہیں یا کون سے درجے میں مجھے صحیح ڈیٹیل رضان بھائی کو معلوم ہے رضان بھائی شاید آ رہے بھائی آپ ہیں روم میں آ گئے تو آ گئے آپ اسد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی وعلیکم السلام تو اسید بھائی آپ ذرا تشریف لائیے ہمارے مفتی نعیم صاحب کو اور ذرا اپنا تعارف کرائیے مفتی نعیم صاحب بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیے اور کہاں آپ کون سے دار العلم پڑ رہے ہیں اور کیا ہے آپ کے استاد محترم میں کون کون ہیں اور مفتی صاحب کو بتائیں گے تعالی مائک پہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب سے پہلے خصوصی طور پر مفتی صاحب آپ کی بارگاہ کے اندر سلام عرض ہے مفتی صاحب میں تو نام میرا عسید علی ناجی جناب اور کراچی سے ہوں اور مفتی اکمل صاحب کی اکیڈمی میں زیر تعلیم ہوں اور ابھی تقریباً چار سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے تو بس آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ آپ حضرات کا اگر سایہ ہم پر رہے گا اور دست شفقت سر پر رہے گا تو انشاءاللہ تبارک پہ عالیٰ مسئلہ کہ حضرت کی خوب خدمت کریں گے انشاءاللہ اللہ تو آپ دعا فرمائیے اور مفتی اکبر صاحب استاد ہیں اور آخری کلاس ہے چونکہ ہماری یعنی پہلا بیج ہے تو مفتی صاحب ہی زیادہ تر پیریڈ لیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پیریڈ مفتی شاہد صاحب وغیرہ کا ہے اور باقی مفتی صاحب کے شاگرد وغیرہ ہیں جو وہاں پر وہ پڑھایا کرتے ہیں تو میں فری کرتا ہوں اس صاحب جی آپ تشریف لائیے جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ اس بھائی اچھا لگا آپ کو سن کر جزاک اللہ اور سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ضرور تشریف ضائع کریں آپ جیسے اچھے قابل پڑھے لکھے ہمارے ساتھی سُنی بھائی جب اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز میں اور بہت مضبوط ہو کر انشاءاللہ شاء اللہ مطلب حضرت کی خدمت کر پائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے ادارے میں الحمدللہ میرا وارہا آنا ہوا ہے لیکن اس نے اتفاق دیکھی کہ ہمیشہ رات کو آنا ہوا ہے تاخیر سے اور آپ کے استاد گرامی رامی مفتی اکمل صاحب ہمارے بہت اچھے اور بہت پیارے دوستوں میں سے ہیں اللہ اور بڑے شفیق دوستوں میں سے ماشاء اللہ اور ہم نے لگ بھگ سال مجلس تحقیقات شریعہ کے حوالے سے دعوت اسلام اسلامی کے بہت عرصہ تک ساتھ کام کیا اور بہت ساری جو ہے وہ دینی خدمات ہمیں ساتھ رہ کر جو ہے وہ الحمدللہ انجام دینے کا موقع ملا اور فیضان مدینہ میں بھی ایک ساتھ تدریس کا موقع ملا ماشاء اور واقعی مفتی اکمل صاحب جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے مزید ان کو ترقی دے وہ بہت اچھے اور بہت ہمبل بہت مہربان دوست بہت پیارے دوست بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی ملنسار طبیعت کے مالک انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کا ملکہ بھی دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بس کیا بتاؤں مفتی صاحب واقعی فرقان اکیڈمی کو فرقان اکیڈمی بنانے والے ہیں انہوں نے فرق کر دیا بہت ساری اکیڈمیز میں اور اپنے لوگوں کو وہ جو ان کے طلبا ہیں خاص طور پر ان میں انہوں نے بہت محنت فرمائی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ اللہ مجھے علم ہوا ہے اور میں حضرت کی طبیعت سے بھی واقف ہوں ماشاءاللہ اللہ بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور اپنے طلبہ کو واقعی اسکالرز اکیڈمی انہوں نے نام رکھا تھا الفرقان اسکالرز اکیڈمی تو اپنے طلبہ کو ماشاءاللہ اللہ اسکالرز ہی بنا رہے ہیں وہ مطلب یہ کہ کوئی ہمارے ہاں جس طرح ٹپیکل مولوی سٹائل ہوتا ہے الحمدللہ وہ نہیں ان کے ہاں ان کے ہاں کے طلبہ بہت پڑھے لکھے بہت قابل بہت سمجھدار اور دینی اور دنیاوی علوم کا جامع مرقع ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے اسید صاحب آپ لائے ہیں اسید بھائی میں آپ کو پھر خوش آمدید کہوں گا اور بس یہ گزارش ہے کہ آپ مفتی اکمل صاحب کو میرا بہت بہت سلام گزارش کیجئے گا اور ان سے میرے لیے دعا کرائیے گا آپ بھی طالب علم دین ہیں اور عالم ہونے والے ہیں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت بہت طلب ہے بہت بہت ضرورت ہے اور یہاں جتنے بھی ساتھی جتنے بھی بھائی موجود ہوں وہ بھی خصوصیت کے ساتھ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے اور ہم سے اور خاص طور میں مجھ سے راضی ہو جائے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ حضرات کا کچھ دیر آپ کے ساتھ مزید ہوں السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ جزاک یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ایک شیعہ نے جو ہے وہ اعتراض کیا ان کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی تھی اس کا کوئی جو ہے وہ اعتراض کیا اس نے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب بتا دیں تو اچھا جی بعد میں انشاءاللہ شاء صاحب آپ کو بعد میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں برد, اب انشاء دی جی بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ ہرگز نہیں حضرت ہفتہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے حضرت سودہ بن کے رضی ربی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا تھا اور وہ بھی یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ نے مطلب انہیں وقت نہیں دے پا رہے تھے تو آپ نے ان کی حق تلقی نہ ہو اس لیے انہیں ایک طلاق اور یہ بھی اس لیے تاکہ امت کی تعلیم ہو طلاق کے حوالے سے تو انہوں نے پھر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتی ہوں آپ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما لیں تو اور مجھے واپس اپنے نکاحی میں رکھیں تو حضرت سودا سے پھر آپ نے رجوع بھی کر لیا تھا طلاق کا معاملہ صرف اور صرف حضرت سودا سے ہوا تھا حضرت ہفتہ یا کسی اور Uh, زوجہ محترمہ سے طلاق کا معاملہ نہیں ہوا تھا اور وہ بھی ہماری تعلیم کے لیے تھا جس میں ہمیں رجوع کا طریقہ بتایا گیا رجوع کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا ٹھیک ہے نا سرکار کے عمل سے کیونکہ کہ بے شک سرکار کی ذاتے والا صفات ہمارے لیے نمونہ حیات ہے نمونہ عمل ہے جزاک اللہ اور باقی رضوان بھائی آپ لوگوں کی بارہ مطلب کے طریقہ کار ہے آپ کا انداز ہے کہ جو بھی ننہ منہ بن من کے آپ کے پاس آتا ہے اور مسئلہ کے سنت کے حوالے سے اور وہاں بھی دیوبندیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے آپ دو تین چار پانچ گھنٹے لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں ایک ایک پر تو خیر اچھی نیت پر آپ کو یقیناً ثواب ملے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا مقصد کبھی بھی فالح نہیں ہوتا وہ اچھی نیت سے نہیں آتے وہ آپ کو آپ کے مقصد سے اور آپ کے علم دین سیکھنے کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں میں نے شروع میں بھی آج درس کی ابتدا میں میں نے آپ کو کچھ باتیں کہی تھی کہ توحید کا ابتدائی دعویٰ کرنے والا شیطان تھا اور یہ شیطانی توحید کے عاملین جو ہیں اور شیطانی توحید کے پیروکار ہمیں یہاں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم علم دین سے دور ہو جائیں کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی ہے وہ اثر کے بعد جو اس کا لگتا ہے آپ کو اس کا بھی معلوم معلوم ہے نا وہ جو سمندر کے اوپر تخت بچھا کر جو پوچھتا ہے کیا کیا, کیا, کیا؟ یہ ایکچولی بےچارے کی شیطان کے چہرے ہوتے ہیں اکثر جو آپ لوگوں کو علم دین کے راستے سے ہٹا کر جو ہے وہ اس طرح کی باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف آپ کو مطلب یہ کہ باتوں میں لگانا ہوتا ہے باقی آپ سب ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے میں تو ظاہر صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کیوں کہ میرا جو تھوڑا بہت تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہے اس سے میں یہی سمجھاؤں کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کا وقت برباد کرنے آتے ہیں ان کا تو ویسی مطلب بےچاروں کی زندگی آخرت دنیا سب برباد ہوئی بھی اب وقت بھی برباد نہ ہو تو کیا ہو تو ان کا تو ایشو نہیں ہے جن کا وقت قیمتی ہوتا ہے ان کا برباد کرتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ جی اب بالکل صحیح آپ نے فرمایا صحیح ان کے پاس کافی جو ہے وہ ہوتا ہے یہ تو مجھے اپنے ایجاز صاحب ہی لگتے ہیں تو آئیں جی فضان صاحب آپ مائک کے اوپر آئیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ شاء جو ہے نا اس کا جواب ہم دیں گے تو آپ آئیں گے نا اپنا ہینڈ ریز کریں تو مائک کے اوپر آئیں تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر آگے ہم بات کریں آ گئے جی فضان صاحب مائک آپ کے لیے السلام علیکم جی. میرا نام فردند منانتا ہے اور میں انگلینڈ میں رہتا ہوں تقریباً دس سال کی عمر سے یہ کوشچن میرے مائنڈ میں ہے کہ ہو is بریل who is جو بندی ہو از واب وائٹ دی میک دس کائنڈ آف یو نو گروپس می پلیز ایکسپلین لی مسٹر حسن رضا صاحب thank you جی بہت شکریہ فضل بھائی تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ آپ نے سوال کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ کچھ تو سنجیدہ ہیں آپ ماشاء اللہ اور میں بریلوی دیوبندی وہابی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن بارہا کر چکا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اب ہمارے یہاں کے شہ سوار اور شہزادے اور ماشاء ہمارے یہاں کے بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے عظیم سالار یہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں کیونکہ آلریڈی مطلب میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں میرے جانے کا بھی وقت ہے یہ اور فرزن بھائی کل آپ تشریف لائیے گا بارہ سے دو کے درمیان تو انشاءاللہ شاء آپ سے ڈسکشن رہے گی گفتگو رہے گی انشاءاللہ شاء بہت اچھا لگے گا آپ آئیں گے تو ابھی انشاءاللہ شاء رضوان بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں لیکن اللہ کے واسطے آپ کو اگر سمجھنا ہو تو سوالات کیجیے گا اور ان سے سیکھیے گا اور اگر آپ سمجھنا نہ چاہیں تو برائے کرم مہربانی کر کے ان کا وقت مت خراب کیجیے گا کیونکہ یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے میں آپ سے پہلے معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں ایسا بہت ہوا ہے کہ بس وقت خراب کرنے کے لیے ہی لوگوں نے سوالات کیے ہیں کوئی اچھا مقصد اچھی نیت پیش نظر نہیں تھی ان کے تو رضوان صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور آپ سے ڈسکشن جاری رکھیں گے میں چند منٹ اور کے ساتھ ہوں پھر انشاء کل ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ السلام علیکم حضرت حکم ہے آپ کا لیکن اسیرد بھائی جو ہے وہ روم میں موجود ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسید بھائی کو کہوں کہ وہ اس کے اوپر تھوڑی خوشی جی بہت شکریہ اسید بھائی آپ مائک لیں گے اسعد بھائی آپ اگر ہیں روم میں تو بھائی اس بھائی دوسرا فضن بھائی ہم سب پاکستانی بیٹھے ہیں آپ انگلش نہیں بولے یار تھوڑی میں مطلب میری جیسے جو جائے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان شاء میں اردو نہیں ہے تو اس بھائی اچھا چلو کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک ہے انشاء اللہ جی جی پی ایم میں کیا ہے پی ایم میں اچھا کون سے کہاں پر اچھا وہ تو ہے ہی نہیں میرے خیال سے روم ہی نہیں میں روم میں ہی نہیں ہے یار تو آئے سر دس بجے تھے آپ کے ان شاء میں آتا ہوں تو آئے جی میں آپ کے میں پہلا میں یش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نام بریلوی ہے یہ سچ میں ایک نیا فرقہ نہیں ہے یہ اہل سنت والجماعت جماعت ہے اور یہ مجدد دین و ملت حضرت علیہ حضرت مولانا شاہد حضرت خان فاظل علیہ کا نے نے تجدید کیا اہل سنت کا ہندوستان میں اور پاکستان میں اہل سنت اور جماعت کی تجدید کیا اس کی ساتھ ساتھ میں یہ ایز کنا چاہتا ہوں کہ جو دیوبندی اور وہابی فرقہ ہے یہ اہل وحابیت جو مولوی اسماعیل دھیلوی صاحب نے ابتدا کیا نیا فرقہ ہندوستان میں وحابی دیو بندی جس سے تبلیغی جماعت آئے اور دیگر دیگر جماعت آئے جماعت اسلامی علدی سب سب وحابی ہیں تو ایک کیمپ میں وحابی ہیں اور ایک کیمپ میں سنی ہے تو ہم جس جو لوگ کہتے لاتے بریلوی سچے میں سچ جما میں خود ہوں بریلوی بھی نام بھی لیتا ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ میں سنی اہل سنت اور جماعت ہوں اور جو مسلک ہے یہ اللہ حضرت احمد اللہ علیہ کا یہ اہل سنت الجماعت ہے آپ تو بریلوی بریلوی ایل سنت کے لیے ایک اور نام ہے فقط بریلوی ایل سنت کے لیے ایک اور نام ہے اس کے ساتھ دیوبندی وہابلی الی حدیث یہ سب